کا نام تک نہ لیا کہا پوچھا تھا ہم سے ہاں آج تو چل رہا ہے مشاہرہ ہو رہا سننے صاحب کابے کا نام تک نہ لیا طےباہی کہا پوچھا کسی نے ہم سے کہ نیت کدھر کی آدھات فرماتے ہیں کہ جب ہم جا رہے تھے حج کرنے کے لیے تو کسی نے ہم سے پوچھا کہاں جا رہے ہو ہم نے کابے کا ذکر نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ ہم تو طیبہ جا رہے ہیں اچھا طیبہ کیوں جا رہے ہیں کیا کابی کی عظمت کے منکر اللہ نہیں بلکہ سب سے کہا کہ ہم طیبہ جا رہے ہیں اس لیے کہا کہ حج تو حضور علیہ السلام کے صدقے میں حاصل ہو حضور کے صدقے میں حاصل ہوگا اور طیبہ کا نام اس لیے لیا اور طیبہ ہی کہا اس پر حدیث سنی آپ شائق شاہ عبد الق دلوی رحمت اپنی کتاب جذب القلوب الیا دیار المحبوب میں یہ حدیث نقل اور یہ حدیث کئی جگہ ملتی ہے منزارا قبری وجبت لہو شفاتی جس نے میری بعد وصال میرے قبر انور کی زیارت کی اس پر قیامت میں اس کے لیے مجھ پر واجب ہو گیا کہ میں اس کی شفاعت کروں اور ایک حدیث میں کہ یہ فضیلت کم ملے گی کہ وہ جیسے عام طور پہ اللہ تعالیٰ معاف کرے شاید معلومات نہ ہونے کی غلطی ہم سے ہو جاتی کسی بیمار سے کہیں تو وہ کہتا میں ذرا بیمار ہے تو میں ذرا ہوا تبدیل کرنے مدینہ شریف جا رہا ہوں یہ مقصد تو مدینے کا نہیں کہ سب کچھ میرے عزیز رشتہ دار رہتے ہیں تو میں نے سوچا چلو چلا جاؤ ان سے ملاقات بھی ہو جا اور مدینے شریف کی زیارت بھی ہو تو مدین شریف کے زیارت یہ ضمن نہیں اب موسم بدلنے جا رہے ہیں تو مدینے کی زیاد فرمایا کہ یہ فضیل اسے ملے گی جو خال سطن میری زیارت کو آیا جو خال سطن میری زیارت کو آیا جب ہم حج کریں تو حج تو حضور علیہ السلام کے صدقے میں ہوگا اس لیے جب کسی نے پوچھا تو ہم نے کعبے کا کہا ہی نہیں ان سے ہم نے تو یہ کہا کہ ہم تو مدین شریف جا رہے ہیں لیکن اب یہ کہ خالی مدینے شریف ہی گئی حج بھی کیا حج تو کیا یا نہیں اب دوسرے الفاظ سنی اعلی حضرت جس سے اور آپ کو اس مدد ملے گی آپ کو سمجھنے میں کعبے کا جب آپ طواف کریں تو کعبے کے اوپر ایک پرنالہ سونے کا بنا ہوا جس کو میزاب رحمت کہتے اس کا کیا کام کہ بارش میں جب کعبے کی چھت پہ پانی جمع ہو جائے اس پرنالے سے وہ پانی جو ہے وہ نکل کر نیچے بہتا تو لوگ ہم آپ جیسے خصوصاً پاکستانی ہندوستانی بنگلہ دیشی افریقی انڈونیشیا والے ترکی یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی گردن آگے کریں تاکہ اس کعبے کے دھلے ہوئے پانی کی کچھ چیٹیں ہم پر بھی پڑ جائیں مستقل جو رہنے والے کچھ بوتل لے کر کے اس کو جمع کرتے ہیں اور جمع کرنے کے بعد اپنے کیا نام ہے ایز اقرباء کو بطور تبرک وہ دیتے ہیں تو پر نالے سے گرتا اب خدا کا کرنا دیکھی نظام قدرت بھی عجیب ہے یہ پرنالے کا جو رخ ہے یہ سیدھے مدینے منورہ کی طرف یہ خدا کا کرنا دیکھیے اتفاق ہے کہ پرنالے کا جو رخ ہے وہ سیدھے مدین شریف کی طرف تو اس پر آلہ حض شیر کہا کہ جناب غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا اس کو مراد لیا پرنالے کو کعبے سے آتی ہے صدا کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ کیا مطلب ہوا کہ کوئی اسپتال کوئی صنعت کوئی تنصیب اندر ہو تو باہر بورڈ لگا ہوتا اس پر ایرو بنا ہوتا کہ ادھر جائیے تو ادھر جائیے سرکاری دفتر اور بورڈ ہے روٹ پر تو, فرما کعبے رحمت تو اشارہ کر رہا کہ اگر چاہتے ہو کہ جناب بیماریوں کی شفا ہو جائے سارے معاملات تو یہ دیکھو یہ راستہ ہے میرے محبوب علیہ اللہ تو سلام کا کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کروزہ دیکھو تب میرا خیال بالکل واضح گو کوئی نیا سوال کیجیے